السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اسلامی کیسیٹوں گا مرکز رحمانیہ مسجد بورا پیر کراچی جی. <سلامی> قُلْ نَعْمَلُ مَا أُمِرْنَا بِهِ وَمَا هُمْ مِنْهُ بِكافِهِ وَقَالُوا آمَنَّا بِمَا عُلِمْنَا وَإِنَّا لَمِنْ عِنْدِ رَبِّنَا لَمُنَظَّرُونَ كَذَلِكَ أُولَئِكَ بِفَضْلِ اللَّهِ وَنِعْمَتِهِ يَتَكَبَّرُونَ وَقُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ قُلْ آمَنَّا بِالل فالاتي ولقي فرنم لكم الكتاب مما كانوا فضلتي لاتي قالوا قالنا او على الخفي لاكن ان عباد قد تعالى قد فرمایا دعات فيه عليك اياتي قراتور البق باقی ایت جناب کرتا ہے کہ تکثیہ اقر کرتا ہے و يعلم الكتاب تعلیم دیتا ہے یہ آئے دن تک شاعر ترجمہ سے اللہ, رسول اللہ کے سے سے اللہ رسول صلی اللہ علیہ سے فراست آپ کا مربوط کیا جانا پر احتساب ہے اللہ تعالی سے بہت بڑا احساس مجید میں اللہ تعالی نے احساس سے کاغذ نہیں کی وجہ سے اللہ نعمت اللہ تم انہیں استعمال کرنا چاہو نعمت ہے تمہارے نعمتوں کو اللہ تعالیٰ نے احسان سے کامشت نہیں کی احسان نہیں کرتا احساس تمہارے لیے کوئی نام نہیں بلکہ اللہ کا بہت بڑا احسان ابھی تحسان کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ نے پر اتنا بڑا احسان کیا ہے تم بھی اس احساس سے, سے, سے مایا تم پر اللہ کی آش میں تغاوت کرتا رہتا ہے وہی اور تمہارا بہت ساری ایسی چیزیں جن کو رسم پڑے تمہیں ایسی حوام سے تمہیں اپنے اوپر بہت کھا کر رکھی ہوئی ہے یہ رسول تمہیں, <وَحِنَّا> تمہیں کتاب اور کتاب اور رقبت کی تعلیم دیتا ہے یہ رسول تمہیں قرآن کی تعلیم دیتا ہے یہ رسول تمہیں حکمت کی تعلیم دیتا ہے حکمت سے مراد کیا ہے حکمت سے مراد یا رجوزت کی تعریف دیتا ہے تعریف اور حکمت کے بغیر دیش کو سمجھنا اسی کے لیے متمک نہیں کے پہل پہل, پہل اسلام جانے والے ی میں بنٹے ہوئے تھے اللہ ہدایت آج نام سے اس کہ بدایت سنت رہی ہے تو جب اس دنیا میں سب سے پہلے شب کو بھیجا دیا آجا والے کو بیچنے کے ساتھ میرے ہدایت سے دشوی کا سامنا نہیں ہوا اس رسول کی آنکھ سے گمراہی ہے جو کہ باب محمد سمجھ نہیں اپنے سامنے رکھے وہ کبھی بھی رائے ہر بٹک نہیں تھے وہ کبھی بھی گمراہیت میں شکار کی گمراہیت سے حفاظت کی زمانت مجھے بھی قرآن قرآن حمد کے کرائے کو معمولی نہ کرتا رہنا چاہیں گے دو طرح ہیں ایک نقلی دلیل اور ایک نقلی دلیل نقلی دلیل کا مانا یہ کسی بھی بات پر کسی بھی مسلے پر دلیل قرآن اور سندت سے پیش کی جاتی ہے اکلی ہے اور اقلی یہ کہ بھی مسئلے میں قرآن اقلی سے، اپنے ذہن سے اپنی اختلاع سے اپنی سمجھ سے دیشتی اور یہ بات ابھی میں رہے نقلی دریل ہمیشہ نکلی دریل کے سامنے کمزور ہے اس کی کوئی وقت ہی کتابیں بڑھتے ہیں اور اس کو پڑھنے کے بعد اور سننے کے بعد اگر یہ غور اور یہ نائز اکثر ہے اس کتاب میں کرنے والے پیدا ہوئے اپنے وقت تو یہ کہتے تھے کہ صرف ہمارے لیے قرآن ہمارے کی ضرورت نہیں اس سے ہر علماء صرف ایک ہی سوال کی انہوں نے اس طرح کے دعوے کرنے والوں پر صرف ایک ہی سوال کی اور وہ سوال کیا تھا اللہ کا اللہ نے کے اندر کئی مقامات جوہر مغرب اشا ایک نمازوں کی یہ رکا ہے ان نمازوں کی یہ ترتیب ہے یہ نماز کی حالت ہے یہ نماز ہے یہ نماز جاری میں ایک شخص نہیں ہے بہت کو مختلف دعویوں کے پیش کر کے اس سے بجن کا مانا نکلتا ہے اس سے دور کا مقوم نکلتا ہے اس حد تک اس نے کوشش کی اور علامہ جھیل دی جہاں چلو مان لیتے اب نکال اب طریقہ کار اب نماز چل رہی ہو یا جا جاتے ہو یہ جم تک نہ صرف ایک ایک سوال جو وہ اپنی پوری زندگی میں ثابت نہیں کرتا میں یہ لوگ چودا وہ معاشرہ چل رہا اور جس طرح یہ نعترادار کرتے سب سے پہلے کا یا اگر وہ دلیل ہے نقلی ہے تو پھر اس کے جواب کی طرف پوچھا جاتا ہے یہ نقل بھی دو طرح نقلی دلیل دو طرح ایک یہ ہے کہ صحیح قرآن کی مکمل آئے تو ترجمہ پیش کر کے احترام پر اعتراض کرتے ہوئے نہیں کر سکتا مکمل ہے پیش کرے اور کوئی اعتراض پیش کرے ایسا کبھی بھی کوئی, کوئی سے کبھی بھی, کوئی بھی کتنا ہیل کے مخالف کوئی اعتراض پیش نہیں کرتا نقل کے اندر اعتراض جب ہوتا ہے جب یہ اعتراض کرنے والا شک نکلی کے اندر دلیل کو مکمل نکلتا میں نے خود ایک موقع پر سنا تھا شکشک نے کہا صحیح مخالح ہے تناب عمر نظی اللہ اللہ صلی اللہ علیہ کی وفات جناب عمر نے کہا تو یہ کہے گا اس طرح سے اس پر دھیان نہ دیا جائے اسے غور نہ دیا جائے کہ یہ دلیل دلی آئیے بھی, یہ, بھی کہ یہ تو دلیل پیش کی جا رہی ہے یہ دلیل نکلی ہے یہ نقلی اور نقلی دلیل ہے تو مکمل ہے یا ناخ یہ تمام لیے عوام پر لازم ہے کہ وہ علاوہ بہت سے لوگ ایسی باتوں سے متاثر ہوتے ہیں جن سے متاثر ہونے کی ضرورت ایسی چیزوں کا جواب کرانا چاہتے ہیں جس کے جواب کی ضرورت اور تمام باتوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے اس دل سے دل اور باتوں کو سن, سن کر یہ روایت اگر صحیح نہیں اور سیرت کی بعض قدیم کے کاموں کے اندر تعریف کیا جاتا اور حضور کا جو آزش پیدا تھا وہ دلی سے اس بات کی اشارہ ہے لوگ اللہ کے رقور اور پگائے کرتے کرتا ہے پھر تم نے آپ کی شرح کو روشن کرائٹے کیوں لگایا ہونا تو یہ چاہیے تھا آپ کی پیدائش کو بیان کرتے ہیں اپنے آپ کہتے ہیں صحیح مسئلے کہ اللہ کے اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جائے سہیل پیدا یہ سکتا ہے بھی صحیح ہے اس سے یہ مسئلہ رہا کرنا جو پیش کر رہا ہے اب وہ یہ کہتا ہے کہ خوشی منانے کے طریقے ہر دور میں مختلف اللہ کے حبی نے خوشی کا اظہار کیا ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں یہ معاملہ یہ سب کے سب لوگوں کے عرف اور ان کے تشفت تشفت ان کا جو اپنا عرف ہے وہ یہ ہے جو ان کی پہچان ہے خوشی کا معاملہ اس پہچان کے معلوم سے مختلف اللہ کے نبی اگر خوشی بناتے ہیں روزہ امت کو خوشی منانی چاہیے روزہ نتیجہ یہ یہی نتیجہ یہ نکال رہی ہے کہ اللہ کے نبی روزہ نتیجہ بنتا ہے السلام کا ہے قوم الگ ہے کتاب ہے باندھ کے آباد میں روح ہے اس Tá, tá? سلام ہے شکریہ کے طور پر روزہ رکھیں کا کرولا رکھا جاتا ان کا ہو رہا ہے ان, ہے. ان کی دبان الگ ہے ان کے خوشی کے بات کہہ کر رکھنے کا موقع نہیں ہے کہ ہم تو روزے سے خوشی کا اظہار آپ نے بھی روزے سے ہی ہے جو آئے حدیث یہ پیش کی جائے اور استدار ایسا اللہ تو یہ بتایا جیسا کہنا کہ کہ چاہتا ہوں جب پیش ہو فیصلہ کسی نیکی کا انتقال کیا اللہ کے رسول a <laughs> کے گوشت کو آرام نہیں کر اپنی شراعت کہا لیا کہ تم کوئی دلیل دلیلے کراؤ تم سچے ہو اٹھاؤ تو رات اور پڑھو تو رات اور دکھاؤ تو رات کے اندر موجود ہے اللہ تعالی نے یہ آم کیا اس کا معنی ہے کتری یہ بوڈی قسم کی مثال ہے اور ہے کچھ لوگ جو اس طرح کے آوام کرتے ہیں جو اس دن کے تعلق سے نہیں کرنے چاہیے اس کا اللہ اللہ علیہ کا ایسی محبت کا بوجھ اسی دور میں کسی شدید کے اندر نہیں ملتی لیکن سب سے بڑی بدنی دلیل تو اس میں اللہ کے رقوم کی فراقی آپ کو لازو کتاب سے یا کوئی ایسی دلیل لکھتی ہو جس کا یہ مضبوط ہو کہ ایک خوشی مناؤ اور خوشی کا اظہار ہوئی تو کوئی کام کتاب دلیل, آخر دلیل, آخر دلیل, آخر دلیل جناب حکومت اللہ جناب احمد سے اللہ کے حکم کے بعد اسی مسئلے میں جناب کہا کہ عمر کی اللہ کبھی ہنستے ہوئے دیکھا اس کا یہ ہے کہ جہاوہ اللہ کے اللہ کی وفات کا جو غم تھا وہ آپ نے جس کے سینوں کے اندر دیکھ. یہ بات Y'all have to give me in. یہ معمولیت پہلے طریق کو تکلیف کرتا ہے میں یہ دعویٰ کرتا کچھ سے کوئی شخصوں سے کسی موبائل پر آ جاتا ہے جس کا ہو اس سے کیا پہچان دیکھیے اور بلد کہ یہ کہ جو بلد والے سوال رہی ہے عظیم کو غریب آپ کے پرنٹ میڈیا ہے سوشل میڈیا ہے اچھے گاؤں وہاں اس طرح کا کوئی چڑھے جائے حیرت ہے لوگ اس طرح کے بات ہے ایک دوسرے سے شیر جڑتے ہیں وہ بھی منصب منصب کے سندر کا یہ کام منصبوں میں شیر جڑنے والے ہیں نقلی پیار ہوا میں دعوت کی دعوت میں دعوت کی طرف اشارہ اب دیکھیں ان کے بعد تو دلیل نہیں ہے حریف نہیں پتا اس کے بعد دلیل کیا ہے مسلمانوں کا مسلمانوں کا موقع ملتا ہے اللہ رسمات